اور اس سے بہتر کس کا دیں جس نے اپنا منحلہ کے لیے جھکا دیا اور وہ ان کا والا ہے اور ابراہیم کے دیں پر جو ہر باطل سے جدا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا